بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنی رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی پاس سے رحمت بخشی تو تم اس سے اندہ رہے کیا ہم اسے تمہارے گلے چپیٹ چپکا دیں اور تم بیزار ہو